بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اور اولیاء علماء دین اور بزرگان طریقت کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ علماء اس چیز کو استدلال اور علم کے ذریعے معلوم کرتے ہیں اور یہ حضرات کشف اور ذوق کے ذریعے سے یہ مطابقت اور موافقت ہی بزرگان طریقت کے حالات کی صحت اور درستی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے مکتوب تیرہ جلد اول صفح اٹھارہ شاندار ماضی ایک سو پچیس یعنی اگر بزرگان دین کے نظریات اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں تو یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہوگی لیکن اگر ان کے نظریات عقائد اور اعمال ظاہر شریعت کے خلاف ہوں تو ان کا دعوی کشف ناقابل اعتبار ہوگا کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے اور طریکت شریعت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے